الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة عمادنا من يحده الله فلا مذيل له ومن يضلله فلا هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهديه هديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخرا ودا کل الاقانس محترم سامعین عید بزرگان دین نوجوان ساتھیوں جس طور بنی اسرائیل کی ایکت میں نے کلاوت کی ہے اور آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں کچھ گفتگو کی جائے گی دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق میں سے فرمائے اور جب بھی کوئی بات سنیں حق کی سنیں جس میں اللہ تعالی کی رضا اللہ تعالی کی خوشنودی ہو ہر غلط قسم کی باتیں سننے اور کہنے سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اے تمام مسلمانوں کو پر سب سے بڑا انعام جو کیا ہے وہ دین اسلام ہے الیکم اکمل تو لقم دین اکم و اکممم تو علیہ متی و عدی تو لقم الاسلام دینا اے ایمان والوں ہم نے تمہارے اوپر اپنے انعامات کو مکمل کر دیا نعمتوں کی تکمیل کر دی اور ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دینک اسلام ہے الؤم اکمل تو لقم دین اکم و اکممم تو علیم نعمتی و ردی تو لقم الاسلام دینا یہ دین ہم, ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے اور دین پر چلنے والے اور دین کو قبول کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ اٹا کیا ہے اور جنہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا وارث بنایا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو علم حاصل نہیں کیے اتنا تو ضرور معاش نوز نماز کر لے رہے ہیں لیکن ان کے اندر اتنا علم نہیں آیا ہے کہ بغیروں کے لیے وہ ہادی اور رہنما بن سکیں اور لوگوں کو دعوت کا دعوت دے سکیں یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق بات لوگوں کو بتائیں سچی بات بتائیں اگر ان سے کوئی بات پوچھی جائے کوئی ان سے مسئلہ معلوم کیا جائے اگر سو فیصد یقین کے ساتھ کتاب السینت کا علم ہے تو بتائیں ورنہ اللہ ادری کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے وہ اپنے سے کسی بڑے عالم سے تبادلۂ خیال کر کے معلوم کر کے آپ کو بتائیں یا کسی اور عالم کی طرف رہنمائی کر دیں بھائی فلا عالم ہم سے بہت بڑے ہیں ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھ لو یہ علماء کا کام ہے حق چھپائے نہیں حق بیان کریں صحیح بات لوگوں کو بتائیں اس میں کوئی ضرور برابر خور خور گ بد اونچ نیچ نہیں جیسے اللہ کے رسول کا فرمان ہے ویسے ہی عوام کو پہنچا دے اور اگر معلوم نہیں ہے تو اپنے اپنے آپ کو اس مسئلے کا لا علم سمجھ کر کے کسی اور سے مسئلے کی تحقیق کرنے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے سامنے والے کو کہہ دے بھائی آج نہیں انشاءاللہ کل ہم دیکھ کر کے بتائیں گے اس میں کوئی عیب نہیں اور کوئی نقص نہیں ہے بلکہ اس کے سچے عالم ہونے کی دلیل اور نشانی ہوتی ہے اور دوسرا گروہ جو عوام کا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو رب العالمین نے اس پر فرق کرا دیا ہے بکری ان کن تم لاتم تم اپنی جہاد کو بھی لے کر کے بیٹھے نہ رہو جیسے آج لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے بہت بڑا طبقہ ہے بھائی مولویوں سے کتنے پوچھے کوئی مولوی کچھ بتا آتا ہے, کوئی کچھ بتاتا ہے اس لیے سب شو اپنا جو حق سون میں آتا ہے اسی کو قبول کر لو یعنی وہ علماء کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہتا اپنے من اپنے پسند اور اپنے مرضی کے مطابق کو چلنا چاہتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے رب ال نے عوام کو حکم دیا ذکر ان کل تم لاتمون اگر تم علم نہیں حاصل کر سکے علم نہیں ہے تو اپنے سے کوئی فیصلہ نہ کرو الو احالت ذکر ان کل لا تعلمون علم سے مسئلہ پوچھ لو ان سے حقیقت پوچھ لو ان سے کہو بھائی یہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ مسئلہ بتا دیں یہ ایک عوام کا خریدا ہے اور دوسری طرف علماء کا فریدا ہے اللہ تعالیٰ اسی منحب پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے لیکن مامرا یہاں بگڑتا ہے میرے بھائیوں علماء حق چھ پانے لگے صحیح بات نہ بتائیں تحقیق کر کے نہ بتائیں اور عوام کی غلطی ہوتی ہے فساد اور بگاڑ یہاں سے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے جب عوام جو ہے اپنی مرضی سے چلنے لگے اور علماء سے مسائل کو پوچھنا ان سے جڑنا ان سے تحقیق کرنا ان کے سوال ان سے سوال کرنا ترق کر دے تو دونوں چیزیں سامنے رکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارا بار اس بنا پر آتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ہَا پرست ہوتے ہیں نفس پرست ہوتے ہیں اہلات ہوتے ہیں کتاب جی علم نہیں ہوتا ان کی کوئی بات ہمیں اچھی لگ گئی ہم انہی سے مسئلہ پوچھتے ہیں حالانکہ رب العالمین نے ہم تمام والے مسلمانوں کو متنطع کیا فرمایا وہ اے لوگو علمائے علمائے یا کچھ ایسے پوش لوگ ہوتے ہیں جو عالم کا نہیں ہیں لیکن عالم کا لباس اور, اور رکھا ہے اپنے آپ کو عالم شمار کرا رکھتا ہے ان کے پاس علم نہیں ہے وہ اپنے پسند سے اپنے مرضی سے لوگوں کو پٹاوے دیتے ہیں لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں بہت زیادہ اس قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنے نسل پرستی اور ہوا پرستی کی بنا پر گمراہ کر دیتے ہیں تو ہمارا کام یہ بسلا پوچھیں بھی تو ان سے پوچھیں جو علم والے ہو ہر جب کو یہ جس نے گطرا رکھ لیا ہو یہ جس نے جبہ پہن رکھا ہو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہاں سب عالمی ہوتے ہیں عالم علم سے ہوتا ہے اپنے عمل سے ہوتا ہے جو کتاب سن رکھتا ہے علم حاصل کرے جو معلومات ہو جو صاحب تقویٰ ہو امانت دار ہو عوام کو ہی بات بتانا چاہے تو بتائے جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو تو ہمیں اس کی تحقیق کر لینا چاہیے ورنہ رب العالمین نے فرمایا ہوا پرستوں کا ایک بہت بڑا توڑا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دیا کرتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں پتا نہیں ہمارے کتنے نوجوان ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہوا پرستوں اور ایسے باطل جو علماء کے روپ میں ظاہر ہوئے ان کے پیچھے چل کر کے پتا نہیں کتنے کتنے منکرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ اللہ کے اللہ اور قرآن ہیں قرآن پاکستی سے منع کیا ہے سورج اسرا کی جو میں نے آج تلاوت کی ہے بتاؤ کا بہت, بہت گلتی ہمارے اندر عوام کے اندر یہ ہوتی ہے جہاں بیٹھتے ہیں علم تو نہیں ہے لیکن دین پر بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں چاہے تو ہوٹل میں بیٹھے ہوں گے ہے دوستوں کے ساتھ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہوں گے لیکن اس میں دو چار ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے فتوے باد ہوتے ہیں کتاب سنت کا کوئی علم نہیں ہوگا شریعت کا کوئی علم نہیں ہوگا لیکن بغا ہی جب بیٹھے گا وہ فتوے بازی اور دین کی باتیں بتا رہے گا میرے بھائیو یہ بڑی بدترین چیز ہے پورا میرے ساتھ روایا و نا تک مال ان سما ولک قُلْ وَلَا علم اے میرے بندے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس پر تم گفتگو نہ کرو جس چیز کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ کھولو جس کی حقیقت جس مسئلے کی حقیقت کتاب و سنت کے روشنی میں اس کے حلال حرام جائز ناجائز کا صحیح معنوں میں معلومات نہ ہو خبر اس پر تم گفتگو نہ کرنا اس کے پیچھے نہ پڑنا کیوں یاد رکھنا اگر تم نے لا علمی کے باوجود تین مسائل میں گفتگو شروع کیا اور فتوا دینے لگے تو مسودہ یاد رکھنا یہ زبان جس سے بے علمی کی باتیں کر رہے ہو یہ کان جس سے بے علمی کی باتیں سن رہے ہو اور یہ دل جس سے بے علمی کی بنا پر تبصرہ کر رہے ہو ان السما انسرا ون سوراد کانو انہ کے قیامت کے دن ان تینوں چیزوں سے زبان ہاتھ کان کان دل تینوں کے متعلق تم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بغیر کل میں کہ تم نے یہ باتیں کیوں کیا تھا یہ بہت بڑا جرم ہے انسان ایسا ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں کسی ملک کے اندر انتخاب ہو رہا ہے تو ہم ایسے تبصرہ کرتے ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے تبصرہ کریں اور فتوی بازی کرنے لگے بڑا سوچو اللہ تعالیٰ اگر بے کی باتیں تم نے کیا اور ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے جن کا تمہیں علم نہیں ہے تو اللہ چھوڑے گا نہیں ولانا جس زبان سے تم نے فتوے کیے ہیں جس کا سے تم نے یہ غلط باتیں سن کر کے آگے تک بڑھایا ہے ان کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا اور پوچھے گا اسی طرح سے میرے بھائیو نبی رہی سراب کام نے شاپ رایا مرنی کا جی بند ایک انسان کے نمبری جھوٹا ہونے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر بات جو سنی سنائی سے ہے وہ اسی کی طوت دینے لگے اور اسی کی طرف لوگوں کو بھلانے لگے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ باتیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ماحول میں چلی آ رہی ہیں ان کا کوئی تعلق نہ دین سے ہے نہ اسلام سے ہے نہ قرآن سے ہے نہ شریعت سے ہے نہ بھی انہیں نہیں ہے جن کو ہم نے ایمان کا دین کا درجہ دے رکھا ہے اس پر ہمیں متنبہ ہونا چاہیے اسی لیے نبی علیہ نبی کا فرمایا راج مطلب انسان کی سب سے بدترین سواری انسان کی سب سے بدترین کردار سب سے بدترین بات یہ ہے کہ جہاں بھی معاملہ آیا بھائی یہ حق ہے تو لوگ ایسے کہہ رہے ہیں بل سمتی سب سے بھی گمراہ ہوا اور لوگوں کو بھی اسی گمراہی کے بارے میں دین ہونے کا فتوا دے کر کے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اس عادت کے میرے بھائی بچو اگر کوئی دین کی بات کی بات ہے کسی عال ربانی سے عالم حق سے علمائے حق سے حق سے وارث رجو کر کے پوچھو اور وہ حق تمہیں بتا دیں گے اسی طرح سے بسا اوقات ایک بدترین عادت ہمارے اندر پائی جاتی ہے دوستو وہ بھی ہے وہ کیا کسی نے قرآن حدیث بیان کیا کسی نے کوئی مسئلہ بیان کیا لیکن آپ ایک زمانے سے اس کے خلاف اس کے برخلاف کرتے آئے ہیں آپ کو علم نہیں تھا نہ اس حدیث کا علم ہے نہ اس قرآن کیدت کا علم ہے ایک ایسے کے ماحول میں ہم نے اور آپ نے زندگی گزاری کہ ان آزاد اور حادیس کو سننے کا موقع ہی نہ لگا اب اگر کوئی آ کر کے بیان کر دیتا ہے تو باہر نکلنے کے بعد کیا کہیں گے آپ ارے بھائی چھوڑو یہ لوگوں کی باتیں ہیں یہ نئی نئی باتیں ہے اب اکبر یہ آج لوگ کیا کہتے ہیں یہ میں جا کر اربیہ خراب ہو گئے وہاں کی باتیں ہیں میرے بھائیو سوچو ذرا سا اگر وہ سی بات آپ کو بتا رہا ہے اور آپ نے ایک طرح سے کہے کہ ہوا میں اس کو اڑا دیا آپ نے سوچا کتنا بڑا جرم کیا اللہ اکبر سور تنہر کی آئے ہر قرآدمی نے ساتھ رمایا ویدا کیلر اندرا کم کا ساتھ پیر رہلی جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی تو آپ تمہارے رم نے کیا حکم دیا رب نے کیا نابل کیا قرآن کی آیت ہے نبی کی حدیث ہے شروع روی رنگین قرآن کی آیت لے کر کے آئے ہیں لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو کچھ علمائے سو اور کچھ بڑے لوگ پبلک انشیاں جب پوچھتے ہیں بتائے کون سی بات بیان کیا کون سی قرآن پاک کی آیت بتائی کون سی حدیث سنا دیا انہوں نے تو کیا کہیں گے ارے چھوڑو یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں یہ بےکار کی باتیں نہیں آج تک کسی نے یہ بات نہیں بتائی یہ کہہ کر کے ٹال دیا اللہ تعالیٰ کیا ساتھ نماتی ہے لیا میں لو اوزار ہوں یوم کا ملتے یوم وہ یہ لوگ تو ایسے فتوا دے دے رہے ہیں رب کے قرآن کی آیت نبی کی سنت کو ارے چھوڑو اس کہاں جاتے ہو یہ پرانی ساری باتیں کہاں تھا تک کسی نے نہیں بتایا کون سا نیا دین اس کے پاس آ گیا اگر حق بات سننے کے بعد آپ نے یہ کہہ دیا یہ چھوڑو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو یہ سب پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں اللہ فرماتے ہوئی یہ کہنے والا ایسا بدترین انسان ہے اس نے اتنا بڑا ذرم کیا اللہ کی کتاب کو ٹھکرایا نبی کی سنت کو اس نے ٹھکرایا صرف یہ کہہ کر کے چھوڑو جتنا موتیوں کی باتیں ہیں ان کے پیچھے کب تک ہم چلتے رہیں گے حالانکہ اللہ کا فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کیا ہے آپ نے فرمایا اتنا مجریبی ہے لے حملو او ہم اوزار ہوں کا میرے یہ قیامت کے دن اپنے گناہ کی صدا پوری پوری اٹھائے گا بوز اٹھائے گا وَمِنْ أَوْزَانِ الَّذِينَ هَيُدِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اور جتنے لوگوں کو اس لیے بہتایا تھا یہ کہہ کر کے سب کے گناہ اس کے سر پر ہو گے بدترین گناہ ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے سورہ انقبوت کیا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّا أَفْقَالَهُمْ وماں اکالختر یہ دوست جو قرآن و حدیث کے سامنے نبی کا فرمان شریعت اور اسنان کی بات آ جائے علماء حق کی باتیں سن کر کے بھی اگر یہ غلط باتوں پر عمل کرتا ہے اپنی سمجھ اپنی بوجھ اپنی سوچ اپنی تحکیف پرانا ہوا ہے باپ دادا کے رسمر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایک کے اپنا بھی بوجھ اٹھائے گا اور جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کے گمرانی کا بھی بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا واڑا مسا نسی اب ماں کام کرو اور سیامت کے دن جو چھوٹ باتیں کیا کرتا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ضرور اس سے سوال کریں گے میرے بھائیوں ہمیشہ کوشش کرو مسائل کی ضرورت ہے اہل حق سے پوچھ لو علم حد سے پوچھ لو علم ربانی طرح رجوع کرو اہل علم سے پوچھو اپنے سے فتوا نیٹ کا فتوا دے لیا بتا رہی کہ کابیانیوں کا ہے اسلام کے دشمنوں کا ہے کبر و شرک والوں کا ہے اس ویسائی سے ہمیں وطن دبایا نہیں ہمارے پاس فتوا موجود پتا ہی کتنی کتنی گمراہیاں اس وقت ہو جاتی ہیں جب انسان حق سے دینے کے بجائے کس قسم کی چیزوں کو اپنا فیشوا اپنا رہنما اپنا مفتی اپنا استاد اپنا معالم بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق فنوائے اب لوگ لہٰذا اللہ من کل الحمد للہ دوستوں زبان کی ذرا حفاظت کروا تک کی کیا ولا تکول لما کر ملکا کبھی گا ان لذیل ہے جب ترون عام واحد کا کتنی شدید وعید ہے لوگوں سیات تبصرہ کرو لیکن عوام اپنے سے دیر کا تبصرہ نہ کرے علم کے بگے آپ کے پاس علم ہے آپ درد دیں خطبہ دیں تبصرہ کریں تحقیق کریں لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو تعلیم دے امرتیل معروف میں جنل بل کر لیکن ساری زندگی گزری ہے دنیا داری میں بزنس میں تجارت میں کھیل اور کود میں لہو و میں لیکن مولویوں سے نفرت ہے کہ بیٹھے تو مولویوں کو بھی نہ چھوڑیں معلوم کرتا ہے سب سے بڑا مفتی یہی بیٹھا ہوا ہے اور ایسے ہمارے معاشرے میں ہیں ایک تو نہیں ہزاروں آپ کو ملیں گے اللہ ہزار و حرام کا پتہ نہیں ہے لیکن حرام کو حرام ہر قسم کے فتوے دیتا رہتا ہے واہ اللہ فرماتے جان لا تک بہارا حلان بہارا تمہاری زبان پر جو آئے اس کو حلال و حرام نہ کہہ دو حلال و حرام وہ ہے جو کتاب اللہ سنت رسول میں ہے اور تم نے کتاب اللہ سنت رسول کا منہ دیکھا ہی نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہیں کچھ کیس نہیں مل گئی ہو ہو سکتا ہے ٹی وی چینل پر آ گیا ہو آپ نے دیکھ لیا ہے ہو سکتا ہے واٹس ایپ پر کچھ آ گیا ہے تو یہ آپ کو پتا نہیں اس کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے اس پر تم کب حلال حرام, حرام ہونے کا فیصلہ نہ کرو ورا خون تشریف ان سے کو ملکی ہادام ہاگا حرام تمہارے سامان میں جو آ جائے جو تم نے پیپر میں دیکھ لیا اس پر حلال و حرام کا فتوا تم نہ لگاؤ اپنی زبان کی حفاظت کرو اگر تم نے ایسا کیا اللہ رب العالمین پر کسی حرام کو تو تون نے حلال بتا دیا تو ہے تم نے اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے جھوٹ باتیں گڑھی ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا اندی نبی مل جو لوگ اللہ کے نام پر دین کے نام پر باتیں کر کے لوگوں کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں لا رحول وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے انسان ان باتوں کا احتیاط کرے دین کا معاملہ ہے اس کے لیے علماء ہوتے ہیں مفتی ہوتی ہیں علماء حق کی طرف کتاب اللہ رسول کے سب رجوع کر لیں لیکن اپنے سے یا کسی غیر عالم سے فتوا لیں نہ کسی غیر دین دار اماندار انسان سے فتوا لیں نہ اپنے سے فتوا بازی کریں ہمیشہ حق تحفیق کریں اور علماء حق کی طرف رجوع کریں اسی لیے میرے بھائیوں قیامت کی نشانی ہونے سے ایک بڑی خطرناک نشانی کیا ہے فتوا بازی فتوا بازی صحیح بخاری پورا ان اللہ لا اور علم انتظان ورا سی بے علم بے قبضل علما اے روز اتنا فتوا لینے اور فتوا دینے کے بارے میں ذرا ہوشیار رہنا اللہ تعالی علم کو چھین لے گا کیسے چھینے گا اللہ تعالی علم کو علماء کے سینوں سے نہیں اٹھا لے گا علماء کے دل سے اٹھا نہیں لے گا ورا قبل العلما الْعُلْمَ لیکن اللہ تعالی ایک ایک عالم کو موت دیتا جائے گا سارے علماء شہر کے مر گئے لیکن شہر کے لوگوں نے کوتا ہی کیا کی؟ وہ دیکھ رہے تھے ایک ایک عالم دین ہمارے محلے سے ختم ہو رہا ہے لیکن انہوں نے عالم تیار نہیں کیا اپنے بچے کو عالم نہ بنایا نتیجہ یہ لکھنا کہ ایک زمانہ ایسا آیا محلے میں دس بیس عالم تھے جنہوں نے دین کو سمال رکھا تھا لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہے جس کی وجہ سے شہر میں شیتان کو پیر جمانے کا موقع نہ لگا لیکن سب اپنی اولاد کو کسی نے امریکہ بھیجا کسی نے یو کے بھیجا آسٹریلیا بڑی بڑی ڈگری دلوایا لیکن کبھی اس ممبر اور محراب کا خیال نہ کیا یہ بولنی مر جائے گا تو ہمارا ممبر کون سنبھالے گا یہ علماء مر جائیں گے میرا محراب کون سنبھالے گا در سے قرآن در تحویز کون دے گا پورے محلے کے لوگوں نے شہر کے لوگوں نے اس پر توجہ نہ کیا ایک ایک علماء کا وقت آتا رہا اللہ موت دیتا رہا علماء کا علم علما کے ساتھ قدر میں چلا گیا اب پورے محلے کے لوگوں میں کوئی عالم نہ رہ گیا شہر میں علماء نہ رہ گئے دین دار ہے کتاب و سنت کا عالم نہ رہ گیا اب لوگ کیا کریں گے سب سے لمبی داڑھی کی ہے اور سب سے زیادہ نماز پڑھتا ہے یا سب سے نہیں پڑھا لکھا تو یہ ہے لیکن وہ بزنس مین ہے اور یہ ریٹائر بوڑھا کسی کام کو نہیں لیکن بہرحال گاڑی ہے چلو اسی کو نماز کے لیے مقرر کر دو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے وہ بھولا بھانا ہوگا جس کی داڑھی گندی ہو جس کے کوتے گندے ہو جو برا مسجد میں آتا ہوگا اسی کو لوگ امام بنا لیں گے ہتنا ادال اب کے آلم بنے جب عالم نہ رہ گے علم ختم ہو گئے تو محلے کے کسی ان پڑھ جاہر کو ڈر وہ وہ خوشرتی کتابیں پڑھائے لیکن قوم میں قوم میں محلے میں کوئی حادثہ کوئی اہم مسئلہ آ جائے تو اس کے حل کرنے کی طاقت صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے اللہ رسول نے فرمایا اسی کو امام بنائیں گے اسی کو مفتی بنائیں گے اور اس بیچارے کے بعد اتنی فرصت نہیں کہ اس سے کوئی فتوا پوچھے تو کسی اور سے تحقیق کرنے کا موقع نہیں نہیں امام صاحب بالکل ایمرجنسی ہے ابھی چاہیے ایمرجنسی ہے آپ کو پتہ نہیں اور بیچارہ چاہتا بھی کہ آج کل جائے کہ فلاں جگہ ٹیلی فون کروں گا مورنا سے ملاقات مسئلہ پوچھ لوں گا لیکن سامنے والے سب ارے نہیں ابھی ایمرجنسی ابھی پھر وہ آئے اپنی رائے اور جہالت کے مطابق پتوا دے دیا ہی اپنی سمجھ اپنی سوچ اپنے علم کے مطابق اس نے فتوا دے دیا فضلو خود بھی گمرا رہا اور غلط فتوا دے کر کے پوری قوم کو بھی اس نے گمراہ کیا میرے بھائیوں اس لیے یہ چیز نشی ہونی چاہیے ہمیں بفتی کی ضرورت ہے آپ رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے آپ مکان بناتے ہیں آپ کو روزی روٹی کی ضرورت ہے آپ کوئی کوئی بزنس تجارہ کو کاروبار کرتی ہے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے آپ بینک بیلنس رکھتے ہیں آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے محلے میں ہاسپٹل بناتے ہیں لیکن ایک ہی چیز ہے جس پر کوئی توجہ نہیں دیتی ہمارے قوم کے ہمارے محلے کے ان ختم ہو جائیں گے تو ہمیں تتیب کہاں ملے گا ہمیں کہاں ملے گا ہمیں تیس کھانے والا کہاں ملے گا اس کو تو تنخواہ باہر سے بلا کے رکھ لیجیے اور گسا ہوا ایک ہی دن کو وہ بھی بانگا گیا وغیرہ گی. ہر چیز کی کوشش کرتا ہے مسلمان لیکن اس چیز پر نگاہ نہیں رکھتا کہ کبھی عالم مر جائے تو ہمارے محلے کے مسلمانوں کو کیا خطر ہوگا ایک لمح آپ کا ٹوٹ گئی ٹوٹ گیا آج اس سے مفتی کی ضرورت آپ کو ہے آپ کی بیوی کو خراب ہو گئی آپ بالکل میں آپ کو چارجر کی ضرورت نہیں ہے سپر مارکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی فوجی کی ضرورت نہیں ہے پولیس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک مسکین مفتی کی ضرورت ہے قدم قدم پر مسلمانوں کو پسنے کی ضرورت عالم کی ضرورت لیکن یہ تو خرید کر کے کرایے جائے گا اس کو بنانے کی کوشش تو نہیں اس خالی جگہ کو فر کرنے کی ہمارے اندر فکر نہیں ہے دنیا کی ساری چیزوں کی بڑی فکر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے صالح بنائے اور ہماری ہمیں تو ٹھیک ہم اپنی اولاد کو آن بنائیں اسلام کا پاستا بنائے رہنما بنائے وہ بہت بنائے مفتی بنائے شکیل بنائے تاکہ پوری قوم کو گمراہی سے وہ بچا سکے آخر میں پھر ہم اپیل کریں گے ہمیشہ مسئلے مسائل میں اپنے سے فیصلہ نہیں اور غلط مکتی سے پتوان نہ لے بلکہ پتوانے کی شہر جو کتاب سننے کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے امان کے ساتھ آپ صحیح بات دکھلائے اور بتائے ایسے علما سے رجوع کر کے پتوانے اور اس پر عمل کرے تو ان اللہ ہمارے نوجوان کسی غلط لڑکے میں نہیں جائیں گے کسی غلط تنظیم میں نہیں جائیں گے ہمارے نوجوان آہ, کبھی غلط حرکت نہیں کریں گے کیوں ان کی صحیح تعلیم و تربیت علم کی روشنی میں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کمل کے توفیق میں موہر بنائے متب سنت بنائے الہران ہم نے جو بیمار ہو سکا کل لیا تھا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے اہ راند ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ریل سدا اور ان کے ساتھ دنوں کو اچھے آواز کے توفیق میں فرمائے اللہ ان کو نیب کام استعمال کروا دے ہر کو پریشانی ہر برا سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا دے ال تو سلطن جس شہر ہم سارکا میں رہتے ہیں وہاں پہ حاکم شیخ سلطان اللہ کو ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالی بچا لے ایسے تو آپ کے نصیب ان کو اپنی اور فرما برداری کے کاموں میں استعمال کر لے ہر غلط کام سے جس میں امت و ملت قوم اور وطن کا نقصان و پسارا ہو اللہ تعالی ان کو ہر ایسے چیز سے بچا لے ارحال عالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہے ہر مسلمان ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے ارحال آدمی دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے, ان کی ان دن... کی ان کی عزت ان کی عزت ان کے دین ان کے عیدان کے Thank you, Thank you.